حضرت گرامی انسان جب اللہ حضر جلال کو اپنا معبود مان لیتا ہے سچا الہ صرف اللہ کو مان لیتا ہے تو پھر عبادت کی جتنی قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ حضر جلال کے لیے خاص کرنا پڑتی ہیں جب کوئی انسان لا الہ الا اللہ الا کہہ لے تو اس کا یہ مفہوم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے ہم نماز کی ہر رکت میں یہ جملہ جب ادا کرتے ہیں اییا کا نعبدو و ایاک کا اگر ہمیں احساس ہو اور اس جملے کا ترجمہ اور مفہوم جانتے ہوں تو یہ اپنے اندر بہت بڑی وسعت رکھتا ہے بڑا وسیع ہے اور ایک انقلابی جملہ ہے جس سے انسان کی زندگی کے اندر پوری تبدیلی آ جاتی ہے ای یا کہنا کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اللہ کی عبادت تو مشرقین مکہ بھی کرتے اور کافر بھی کرتے تھے یہودی ہیں وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں عیسائی ہیں وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ اور اسلام کے بدترین دشمن تھے وہ بھی اللہ رس الجلال کو مانتے اللہ کی عبادت کے قائل تھے بھائیو اس چیز میں فرق کیا تھا کہ ایک عبادت کی دعوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے اور ایک وہ عبادت تھی جو مشرقین مکہ وہ پہلے سے کر رہے تھے دونوں میں کیا فرق تھا دونوں میں فرق یہ تھا کہ مشرقین مکہ اللہ کی عبادت تو کرتے تھے لیکن خالص اللہ کی نہیں کرتے تھے اللہ کی بھی عبادت کر لیتے تھے اور دوسروں کی بھی عبادت کر لیتے تھے اسلام نے یہ دعوت دی عیا لا الہ الا اللہ کہ صرف ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق اور قابل نہیں ہے وہ ایاک کا اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں کسی اور سے ہم مدد طلب نہیں کرتے آئیے ان عبادات کے اوپر جو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے اور کا نابودو کا اقرار کرنے کی وجہ سے خالص اللہ جلال کے لیے وہ عبادات بن جاتی ہیں ہو جاتی ہیں ان میں سے ایک عبادت ہے التوکل کہ اللہ پر توکل کریں یہ توکل کا مفہوم کیا ہے اس کا معنی کیا ہے اور ہمارے اندر یہ توکل ہے یا نہیں ہے آج کے خطبے میں اس چیز پہ ہم نے غور کرنا ہے اور یاد رکھو کہ اللہ پر توکل یہ ایمان کا ایک حصہ ہے جس آدمی کا صرف اللہ پر توکل نہیں وہ مومن نہیں جس آدمی کا اللہ پر توکل نہیں وہ مومن نہیں اور جو مومن ہے اس کا توکل اللہ حضل جلال کے اوپر صرف اور صرف اللہ پر اس کا توقل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واہ اللہ فتوکل و علیہ یہ الفاظ آپ نے کئی دفعہ قرآن مجید میں پڑھے ہوں گے مختلف انداز میں کہ صرف اللہ پر تم توکل کرو ان کنتم تم مؤمنین اگر تم مومن ہو اگر تم مومن ہو تو اللہ پر توکل کرو اور کئی جگہ پہ کہا وہ اللہ فلی تو اور صرف اللہ پر مومنوں کو چاہیے کہ صرف اللہ پر توکل کریں اور کئی جگہ پہ کہہ دیا وہ اللہ فلیح تو المتوکلون کہ اگر کوئی توقل کرنے والے ہیں تو ان کو چاہیے کہ صرف اللہ کے اوپر توکل کریں میرے بھائیوں توکل کا کیا معنی ہے اللہ پر اعتماد کرنے کا کیا معنی ہے کیا اس کا یہ معنی ہے کہ آدمی کچھ نہ محنت کرے نہ کام کرے نہ دنیا کے کاموں میں اور نہ عبادت کے کاموں میں بالکل فارغ ہو کر بیٹھا رہے اور کہے کہ میرا اللہ پر توکل ہے کیا اس کو توقل کہتے ہیں آدمی نہ تو محنت اور مزدوری کرے نہ تجارت کرے نہ خرید و فروخت کرے نہ دکان پہ بیٹھے بلکہ فارغ ہو کر مسجد میں بیٹھا رہے انتظار کرتا رہے کہ کب کوئی لا کر مجھے کھانا دے گا بالکل فارغ بیٹھا ہوں اور میرا اللہ پر توکل ہے کہ اگر اس نے مجھے میری قسمت میں کھانا لکھا ہے دینا ہے تو اس نے دے ہی دینا ہے اور بیٹھا رہے کیا اس کو توکل کہتے ہیں کوئی شخص نیک اعمال نہ کرے اور کہے کہ اللہ نے مجھے جنت دینی ہے تو اپنی رحمت سے دے دینی نماز سے جنت نہیں ملتی زکوٰۃ سے عقیدۂ توحید سے دین کے اندر قربانی دینے سے اگر اللہ نے جنت دینی ہے تو میرا اللہ کے اوپر توکل ہے جنت مجھے خود بخود ہی مل جائے گی اور کھانا پینا خود بخود مہیا ہو جائے گا اس لیے مجھے محنت کرنے کی کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں اللہ پر توقل کرنے والا ہوں بھائیو یہ توکل نہیں بلکہ یہ کیا ہے یہ نصرانیت ہے یہ رہبانیت ہے یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں کہ یہ جہالت ہے وہ آدمی جاہل ہے بیوقوف ہے اس کو شریعت کا صحیح علم نہیں آپ اس جملے کو اچھی طرح یاد رکھ لیں توکل کا معنی سمجھنے کے لیے کہ توکل کیا ہے ترکل اسباب جہلن اسباب کو چھوڑ دینا یہ جہالت ہے اسباب کو جو اللہ حضل جلال نے اسباب بنائے ہیں نا اپنی کائنات کا جو اللہ نے نظام چلایا ہے بھائیو آدمی شادی نہ کرے انتظار کرتا رہے کہ مجھے اللہ نے بیٹا دینا ہے تو آسمانوں سے گری پڑے گا یہ توکل ہے یا حماقت ہے اگر وہ اللہ حضر جلال سے بیٹا مانگتا ہے یا بیٹا چاہتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے کہ شادی کرے اور جو طریقہ اللہ حضر جلال نے اولاد دینے کا اپنے اسباب کی دنیا میں بنایا ہے اس کے اوپر عمل کرے اور پھر اللہ حضر جلال سے مانگے کہ اے اللہ میری یہ محنت ہے اور کاوش ہے تیرے حکم کے مطابق اب تو اس میں برکت ڈال دے یہ تو طریقہ ہے اسباب کے مطابق کام کرنے کا لیکن آدمی بیٹھا بیٹھا کہے کہ درخل سے بچا نکل گا آسمان سے گر پڑے گا وہ میرا بیٹا بن جائے گا تو ترک ال اسباب چہلن کے اسباب کو چھوڑ دینا یہ جہالت ہے پرلے درجے کی ہماقت ہے خ دنوی اسباب ہوں یا نیک کاموں کے آخرت کے اسباب ہوں بھائیو دیکھو اللہ نے کھانے کو سبب بنایا ہے کھانا کھائیں گے بھوک ختم ہو جائے گی پانی کو اللہ نے سبب بنایا ہے کہ پانی پیئیں گے پیاس ختم ہو جائے گی اب ایک شخص کہتا ہے نہیں جی میرا تو اللہ پر بڑا توکل ہے میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا اللہ چاہے گا تو بھوک ویسے ختم ہو جائے گی میں پانی بھی نہیں پیوں گا اور میری پیاس ویسے ختم ہو جائے گی یہ جہالت ہے میرے بھائیوں اسی طرح آدمی کو چاہیے کہ اللہ حض الجلال نے اس کو کھانے اور پینے کا محتاج بنایا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ آدمی محنت کرے مزدوری کرے تجارت کرے ملازمت کرے اور اپنی کوشش کرے جس کا حکم اللہ حضر جلال نے دیا ہے اور پھر آگے اس میں برکت ڈال دینا اس میں اللہ حضر جلال کی طرف سے اس کے فضل و کرم کا آ جانا یہ اللہ حض جلال کی طرف سے ہے لیکن اسباب کی دنیا میں اس کو چاہیے کہ پوری محنت کرے اللہ حضر جلال قرآن و مجید میں جہاں یہ کہتے ہیں نا کہ آپ اللہ پر توکل کریں تو وہاں اور کیا کہتے ہیں فب من فضل اللہ کہ لوگوں جب جمعے کی نماز مکمل ہو جائے تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ وب من فضل اللہ اور اللہ حض جلال کے رزق کو فضل کو تلاش کرو محنت کرو خرید و فروخت کرو یہ تو اسباب ہیں یہاں دنیا کے اندر بھائیو اللہ نے آگ کو جلانے کا سبب بنایا آگ کا کام کیا ہے جلا دینا اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں تو اللہ پر توقع کرتا ہوں آگ میں میں تو ہاتھ ڈال دیتا ہوں آگ میں اچھلتا ہوں کوتا ہوں اگر اللہ چاہے تو مجھے بچا لے نہیں چاہے تو نہیں بچائے خود بخود آگ میں کود پڑے اور کہے کہ میرا اللہ کے اوپر توکل ہے یہ کوئی توکل نہیں یہ سراسر یہ جہالت ہے اور حماقت ہے آپ انبیاء علیہ مسلاط وسلام کو دیکھیں اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے اوپر سب سے زیادہ توکل کرنے والے کون ہوتے ہیں دنیا میں انسانی کائنات کے اندر اگر اللہ کے اوپر سب سے زیادہ توکل کرنے والی کوئی ہستی ہوتی ہے اللہ کے اوپر سب سے زیادہ اعتماد والی سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ تعلق قربت اور محبت رکھنے والی کوئی شخصیت ہوتی ہے تو وہ انبیاء علیہ الصلاۃ وسلام ہوتے ہیں اور آپ نے انبیاء علیہ و سلاط کی سیرت میں پڑھا اور سنا ہوگا کہ وہ محنت کیا کرتے تھے آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ انہوں نے بکریاں بھی چرائیں اور انہوں نے تجارت بھی کی انہوں نے شادی بھی کی ہیں اور وہ کھانا بھی کھاتے تھے پانی بھی پیتے تھے اور اپنے آپ کو آرام اور راحت پہنچانے کے لیے سائے کے نیچے بیٹھتے بھی تھے سوتے بھی تھے آپ چلتے اور پھرتے بھی تھے میرے بھائیوں اللہ حضور جلال کے راستے میں اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے تلوار لے کر نیزہ لے کر اور اپنے جسم کے اوپر دو دو لوہے کی زیریں پہن کر میدان جہاد میں بھی نکلتے تھے آپ غور کریں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اوپر سب سے زیادہ توقع کرنے والی ہستی تو جب میدان جہاد میں نکلتے ہیں تو سر پہ لوہے کی کھود پہنی ہوئی ہے لوہے کی ٹوپی اور پورا جسم لوہے کی کمیز کے ساتھ ڈھانپا ہوا ہے بلکہ ایک جنگ میں جنگ عہد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سیرا پہنی ہوئی ہے اب کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی یہ لوہے کا لباس پہننے کا کیا مقصد ہے جب اللہ کی طرف سے تیر لگنا ہے تو لگی جانا ہے نہیں لگنا ہے تو یہ نہیں لگے گا کیا ضرورت ہے اپنے جسم کی حفاظت کرنے کی تو میرے بھائیوں پھر میدان جہاد میں کیوں نکلے پھر مسجد میں بیٹھ کر ہی دعائیں کرتے رہیں اور اللہ اللہ کرتے رہیں اسباب کو کام میں لانا محنت کرنی یہ امبیال اسلام کی سنت ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یہ توکل کے منافی نہیں ہے بھائیو اسی طرح نیک کاموں کے اندر بھی کوئی آدمی یہ کہے کہ جی نہ تو مجھے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی ضرورت ہے نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے نہ زکوٰۃ دینے کی نہ کوئی جہاد کرنے کی نہ کوئی اور نیکی کا کام کرنے کی نہ حج کرنے کی اللہ کے اوپر مجھے پورا توقع ہے کہ وہ جنت دے ہی دے گا ایسا آدمی احمق ہے یا متوقع میں سے ہے وہ آدمی جو اللہ نے اسباب بنائے ہیں ان اسباب کے اوپر عمل نہیں کرتا ان کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتا اور کہے کہ جی مجھے جنت مل جائے گی یہ پرلے درجے کی جہالت ہے بلکہ کئی تو اللہ کے بندے ہم نے ایسے بھی دیکھے کہ دنیا کے کام میں تو رات دن وہ گدے کی طرح کام کرتے ہیں لیکن جب ہم یہ کہنا کہ بھائی اللہ نے جنت بنائی ہے جہنم بنائی ہے جہنم سے بچنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے جنت کا ٹکٹ اور سرٹیفکیٹ لینے کے لیے ہمیں کچھ محنت کرنی چاہیے تو وہ کہتے ہیں جی جنت نمازوں میں نہیں پڑی وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے میلی جائے گی یہ تو سارے کے سارے فضول کام ہی ہے. ہمارا تو اللہ پر اعتماد ہے کہ اللہ ہمیں جنت دے دے گا بھائی آخرت کے کاموں میں اللہ پر اعتماد ہے کہ وہ جس کو چاہے گا جنت دے دے گا اس لیے عمل کرنے کی ضرورت نہیں لیکن دنیا کمانے میں یہ صبحوں سے لے کر رات تک گدے کی طرح کام کر رہا ہے وہاں کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں اور اور اللہ نے مجھے دولت دینی ہے تو دے ہی دے گا بھائیو یاد رکھو اللہ حضول جلال فرماتے ہیں وہ الْجَنَّةُ کل جنت بِمَا تھی تَعْمَلُونَ تم کہ اللہ حضل جلال نے تمہیں اس جنت کا وارث بنایا ہے کس وجہ سے کہ تم عمل کرتے تھے بِمَا ما تَعْمَلُونَ وہ کل جنت التی ارس تموہ <تَامَلُون> بے ما کن اللہ کی جنت کے تم وارث بن گئے کیوں بما کن تم <تَامَلُون> کہ تم عمل کرتے تھے محنت کرتے تھے ایمان لائے عقیدہ صحیح کیا زبان سے کلمہ پڑا اور پھر اپنے جسم کو اللہ حضور جلال کے دین میں اقامت میں کھپا دیا تم نے محنت کی ہے تو اللہ حضور جلال نے تمہیں جنتیں دی صحابہ کے جن کو اللہ تعالی نے دنیا میں جنت کی خوشخبریاں سنا دی تھی کیا خیال ہے کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہتے تھے اللہ کی رحمت ہوگی تو ہمیں جنت ملی جائے گی بھائیو ان کی یہ حالت تھی بیمار بھی ہیں مسجد کی طرف پیدل چل کر نہیں آ سکتے دو آدمیوں کے سہارے پہ مسجد کی طرف آ رہے ہیں اور پاؤں زمین کے اوپر گھسٹ رہے ہیں یہی سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور یہی سنت ہے صحابہ کرام کی عمل انہوں نے اپنی جانے اپنے مال اپنی اولاد قیمتی سے قیمتی چیزوں کا نظرانہ پیش کیا قربانی پیش کی ہے اللہ حضل جلال کی رضا لینے کے لیے عمل کیا ہے محنت کی ہے میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ توکل کا یہ معنی نہیں ہے کہ اسباب کو چھوڑ دیں بلکہ توکل کا یہ معنی ہے کہ اسباب کو عمل میں لائیں محنت کریں جنت لینے کے لیے بھی اور دنیا میں روزی کمانے کے لیے بھی محنت کریں لیکن اس محنت کے اوپر مکمل اعتماد نہیں کریں گے اعتماد اللہ پر ہوگا یہ آپ فرق سمجھ لیں ذرا کہ اسباب کے اوپر تو آپ عمل کریں گے اسباب کو کام میں لائیں گے لیکن اعتماد سباب کے اوپر نہیں کریں گے اعتماد اللہ کے اوپر کریں گے آپ یہ نہ سمجھ لینا کہ دکان کھول لیں گے تو ضرور ہم دولت مند بن جائیں گے یہ دولت مندی یہ اللہ کی طرف سے ہے آپ محنت ضرور کریں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں جو برکت ڈالنی ہے اس کا نتیجہ اس کا سمرہ جو ہے وہ اللہ حضر جلال کی طرف سے ہے یہی عقیدہ دنیا کے کاموں میں ہو اور یہی عقیدہ آخرت کے کاموں میں ہو کوئی شخص نہ تو نماز کو چھوڑے اور کوئی شخص یہ بھی نہ کہے کہ میں نماز پڑھ لوں گا تو ضرور مجھے جنت مل جائے گی بلکہ نماز پڑھنے کے باوجود بھی اللہ جل دعائیں کرتا رہے کہ اللہ تیری جنت تیری رحمت کے بغیر نہیں مل سکتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے لوگوں نے کہا ولا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے پیارے حبیب آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتے آپ نے فرمایا ولا انا اللہ ان تغمد عنی اللہ رحمتی میں بھی اللہ کی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اللہ کی رحمت مجھے اپنی لپیٹ میں نہ لے لے یہ ذرا دونوں چیزوں کو اچھی طرح سمجھ لیں بھائیو نہ تو محنت کو چھوڑیں اور نہ ہی اپنی محنت کے اوپر آپ مکمل اعتماد کریں اسباب کو چھوڑ دینا جہالت ہے اور اسباب کے اوپر مکمل اعتماد کر لینا یہ کفر ہے ترک الاسباب جہل ول اعتماد والی کفر۔ کفرن کہ اسباب کو چھوڑ دینا یہ جہالت ہے آدمی کرے کچھ نہ, نہ دین کے لیے اور نہ دنیا کے لیے یہ جہالت ہے ول اعتماد علیہ کفرن اور صرف اسباب کے اوپر اعتماد کر لینا اللہ حضر الجلال کو چھوڑ دینا آدمی کہتا ہے جی بڑا حساب کتاب لگاتا ہے اتنے پیسے میں لگا دیتا ہوں تجارت میں مہینے کے بعد اتنے آ جائیں گے سال کے بعد اتنے آ جائیں گے تو کیا ہر ایک کو مل جاتے ہیں آدمی تو بڑے محنت کرتے ہیں نا آدمی بڑے محنت کرتے ہیں لیکن آپ مجھے بتائیں کیا ہر ایک کو اتنا منافع اتنی دولت مل جاتی ہے نہیں ملتی ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ میں کوئی نہ کوئی ڈگری لے لوں اور مجھے بہت بڑی ملازمت مل جائے گی لیکن ہر ڈگری والے کو ملازمت مل جاتی ہے آدمی کو محنت کرے ڈگری لے یہ ایک اللہ نے سباب بنایا لیکن یہ ڈگری کے اوپر اعتماد کر لے کہ اگر یہ سند ہوگی تو مجھے کھانے کے لیے کچھ ملے گا سند نہیں ہوگی تو مجھے کچھ نہیں ملے گا یہ کفر ہے اس کا یہ معنی ہے کہ اللہ حضلال کا دروازہ اس نے چھوڑی دیا اللہ کو درمیان سے نکال دی بھائیو اسباب کے اوپر عمل کریں اسباب اور وہ اسباب جو حلال اور جائز ہیں حلال ہیں اور جائز ہیں لیکن ان چیزوں کو آپ اسباب نہ بنائے جن کو اللہ حضر جلال نے حرام قرار دیا ہے یہ دورہ کفر بن جائے گا میں اس کی آپ حضرات کو مثال دیتا ہوں اگر کوئی شخص تجارت کرتا ہے خرید و فروخت کرتا ہے یا اس کے پاس کوئی صنعت ہے ہنرمندی ہے کسی چیز کو بناتا ہے مارکیٹ میں لے جاتا ہے اس کو بیچتا ہے تو یہ تجارت ہے حلال ہے یہ خرید و فروخت ہے اسلام نے اس کی اجازت دی ہے واہ بہ خرید و فروخت کو اللہ نے حلال قرار دیا تو خرید و فروخت کو آپ دولت کا سبب بنائیں اپنی روزی اور کھانے پینے کا سبب بنائیں لیکن اس کے اوپر مکمل اعتماد نہ کریں اب ایک آدمی دوسرا اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی جب تک میں رشوت نہیں لوں گا میرا کام نہیں چل سکتا ایک دوسرا اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی جب تک میں سودی کاروبار نہیں کروں گا نا جب تک بینک سے قرض لے کر فیکٹری کو نہیں چلاؤں گا تو مجھے کچھ نہیں ملے گا یہ شخص میرے بھائیوں دورا مجرم ہے کیوں ایک تو اس نے ایسی چیز کو سبب بنایا جس کو اللہ حضرت جلال نے حرام قرار دیا تھا ایسی چیز کو سبب بنایا جس کو اللہ نے حرام قرار دیا تھا اور دوسرا اس سبب کے اوپر اعتماد کر کے اللہ کو درمیان سے نکال کر اللہ سے کفر کیا ہے افسوس کہ ہم مسلمان لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے کے باوجود اور اییا کا نا ابودیا کا کا وظیفہ پڑھنے کے باوجود اور قرآن مجید کے اندر بار بار اللہ کا یہ حکم وال اللہ فتوکل ان کن تمو کہ صرف اللہ پر توکل کرو اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو میرے بھائیوں ہمارا اللہ پر توکل نہیں ہوتا ایک شخص اذان سن لیتا ہے جمعہ کی اذان سن لے یا کسی نماز کی اذان سن لے دکان پہ بیٹھا ہے اب ذرا غور کرنا یہ عقیدے کی باتیں ہیں عقیدے کا ہمیشہ اثر انسان کے عمل پہ آتا ہے انسان کے عمل کے اوپر عقیدے کا اثر ظاہر ہوتا ہے اب یہ آدمی یہ بھی کہتا ہے کہ میرا اللہ پر توقل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مجھے دے گا دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی اور جو مجھے نہیں دے گا دنیا کی کوئی طاقت وہ مجھے دے نہیں سکتی کیا مسلمان کا یہ ایمان ہوتا ہے یا نہیں اللہم لا مانع لما ماں آ ولا موتی علی مامن اے اللہ جو تجھے دے دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی اور جو تُو مجھ سے روک لے دنیا کی کوئی طاقت وہ مجھے دے نہیں سکتی یہ مانا ہے اللہ مالامان علامہ ما آتے ولا موتی علی مامن آتی اور اس آدمی کا یہ بھی عقیدہ ہے ان اللہق آپ نے دیکھا نا بھائیوں کو کہ وہ کہتے ہیں جی اگر کسی کو رزق چاہیے نا زیادہ تو وہ کیا وظیفہ کرے رزاق رزاق رزاق رزاق رزاق معنی کیا ہے کہ رزق دینے والا اب یہ آدمی تصویر تو گھماتا ہے کہ رزاق رزاق رزاق لیکن اس کا حال پتا کیا ہے حال اس کا یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اگر دکان بند کر کے مسجد میں چلا جاؤں گا تو جو گاہ میرے پاس آنے تھے جو, رو جو روزی مجھے ملنی تھی جو رزق مجھے ملنا تھا اسے معروم ہو جاؤں گا کیا یہ شخص اللہ کو رزاق سمجھا اس نے رزاق رزاق کا دفاع کرتا ہے؟ کیا اس نے اللہ پر اعتماد کیا؟, کیا اس شخص نے اسباب میں سے حلال سبب کو اختیار کیا ہے رشوت لے کر سودی کاروبار کر کے فراڈ کر کے دھوکا کر کے خریدو فروخت کے اندر اور چیزوں کے اندر ملاوٹ کر کے یہ آدمی بیچ رہا ہے دو را مجرم ہے اگر یہ اللہ کو رزاق سمجھتا کہ رزق مجھے اللہ نے دینا ہے تو بھائی اللہ کی اطاعت میں رزق آتا ہے یا اللہ کی معاشیت میں رزق آتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہو تو رزق دے گا یا اللہ تعالیٰ نراض ہو تو رزق دے گا آپ اس مسئلے کو اپنے دلوں میں اتاریں کہ اللہ کی طرف سے فضل رزق، اس کی نعمت اور اس کا احسان یہ اللہ کی نافرمانی فرمانی اور اللہ کی ناراضگی کے اوپر آتا ہے یا اللہ کو راضی کرنے سے آتا ہے جو آدمی دکان کھولے بیٹھا ہے جماعت ہو گئی نماز ہو گئی نماز اس نے چھوڑ دی اب اللہ تعالیٰ تو اس کے اوپر ناراض ہو گئے صاحب کا طریقہ اور نا پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ اب یہ کہتا ہے کہ مجھے رزق ملے گا بھائیو اس صورت میں جو اس کو رزق اور دولت ملے گی وہ کیسی دولت ہوگی جو فراون اور قارون کو ملی تھی فریون اور قارون کی دولت پتہ کیسی تھی فرعون کہتا تھا یہ مصر کا بادشاہ میں وہ ہاتھ ہل انہار اور اور یہ نہریں میرے نیچے سے بہتی ہیں اور میں تمہارا رب و کمل آلہ ہوں کارون کو اللہ نے خزانے دیے لیکن بھائیوں یہ کیسی دولت تھی کہ جب وہ مرا تو اللہ حضور جلال نے فرشتوں کو حکم دے دیا کہ اس کے سارے خزانے اٹھاؤ اور اس کے سر پہ رکھو قیامت تک وہ زمین کے نیچے دھنستا چلا جائے گا اور اس کے خزانے اس کے سر پہ ہوں کیا ہم ایسے خزانہ چاہتے ہیں ایسی دولت چاہتے ہیں بھائی ہمیں تو دولت چاہیے جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ حضور جلال نے دی تھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی تھی عبد الرحمان بن اوف رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دی تھی یہ صحابہ دولت مند تھے لیکن ان کو اللہ نے دولت دی خوش ہو کر اور انہوں نے اس دولت کے ذریعے اللہ سے جنت حاصل کی اور کارون اور فریان کو اللہ نے دولت دی ناراض ہو کر انہوں نے اس دولت کی وجہ سے جہنم کا ایندھن حاصل کیا ہے آئیے اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں اللہ پر توقع کریں کیا مانا کہ محنت بھی کریں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ہوتا ہے میرے بھائیوں کسی آدمی کا کوئی عزیز امیر ہو وزیر ہو اور بادشاہ بن جائے نا تو اس کو بڑا اعتماد ہوتا ہے اور آج کل کے دور میں آپ یہ کہہ لیں کہ اگر کسی کے عزیز و اقارب میں کوئی جنرل ہوگا نا فوجی وہ آدمی کہے گا جی میرے کام تو سارے ہوتے جائیں گے میرا کام تو کوئی رکتا نہیں کیوں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس ایسی طاقت ہے جس کے ذریعے میرا کام آگے چل سکتا ہے کوئی مجھے ہلا نہیں سکتا میرے بھائیوں یہ وزیر اور یہ جنرل یہ کیا چیز ہے اگر انسان کا اعتماد اور سہارا یہ چیزیں بن جائیں تو انسان پھولا نہیں سماتا حالانکہ یہ بےچارے ان کے ہاتھ میں ہے کیا اگر انسان سمجھ لے کہ میرا سہارا تو اللہ ہے اس کا اعتماد اللہ کے اوپر ہو تو مجھے بتائیں کہ اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے کہ جو ہمیں نہ مل سکے جن لوگوں کا اللہ پر اعتماد ہوتا ہے وہ لوگ در حقیقت ایسی ذات کو اپنا سہارا بناتے ہیں جو کسی صورت میں انسان کو لابارس نہیں چھوڑتے بھائی کسی وزیر کے ساتھ تعلق ہو جائے آدمی کا تو آدمی پھولا نہیں سمجھتا بلکہ کسی بڑے کے چپراسی سے تھوڑا سا تعارف ہو جائے تو آدمی کہتا ہے جی ٹھیک ہے جی میں نمٹ لوں گا اور جس کا تعارف جس کا تعلق اور جس کو قربت مل جائے اللہ حضر جلال کے ساتھ وہ مومن ہوتا ہے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اللہ کا دوست بن جاتا ہے لوگ تو کسی وزیر کے دوست کو ہاتھ نہیں لگاتے کہ کہیں اگر اس کو چھیڑ دیا تو وہ ہمیں نہیں چھوڑے گا بھائیوں جس نے اللہ کو اپنا دوست بنا لیا ہو جس نے اللہ کو اپنا دوست بنا لیا ہو اس کی قدر و منزلت کتنی ہوگی اللہ پر توکل کریں اللہ پر اعتماد کیا کریں کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا اور ابودیا کا نسائن کا, کا تقاضا ہے کہ اللہ کے اوپر آپ صرف توکل کریں اللہ پر اعتماد کریں لوگوں میں کچھ ایسے رسومات کچھ ایسی جہلیت کی رسم و رواج جہالت کی وجہ سے ایسی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں آدمی کے اندر کہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ چیزیں اس کے ایمان کے بھی خلاف ہیں اس کی توحید کے بھی خلاف ہیں اور اللہ رسل جلال کے اوپر توکل کے بھی خلاف ہیں میں آپ حضرات کو ایک حدیث سناتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ فرماتے ہیں کہ میری امت کے ستر ہزار آدمی بغیر حساب اور عذاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے ستر ہزار آدمی اور ان ستر ہزار میں سے پھر ہر ایک ستر ہزار کو جنت میں لے جائے گا بڑا مقام اللہ نے ان کو دیا بڑا قرب دیا اور ان کی سفارشیں قبول کی ستر ہزار آدمی اور پھر ہر ایک کے ساتھ ستر ہزار آدمی اللہ کی جنت میں بغیر حساب اور عذاب کے اللہ کی جنت میں جا رہا ہے وہ کون ہوں گے بھائیو ذرا غور کر لینا وہ وہ ہوں گے جن کا اللہ کے اوپر مکمل توکل ہوگا مکمل توکل اللہ کے اوپر ہوگا وہ کیسے آپ نے فرمایا کہ وہ اللہ پر توکل میں اللہ کے ساتھ تعلق میں درمیان میں کسی کو گھسنے نہیں دیں گے درمیان میں کوئی واسطے ذریعے نہیں پکڑتے پھریں گے آپ فرماتے ہیں اللہ دینا لا یتطیرون کہ جو بدشگونی نہیں پکڑتے بدشگونی جو ہوتی ہے نا وہ کیا کرتی ہے کہ اللہ سے توکل اور اعتماد کو ختم کر دیتی ہے درمیان میں اور چیزیں گھس آتی ہیں وہ بدشگونی نہیں پکڑتے ولا یا اور کسی سے دم نہیں کرواتے کسی سے دم کا مطالبہ نہیں کرتے کہ آپ مجھے دم کر دیں بھائیو پتہ کیوں اس لیے کہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ مجھے دم کر دیں تو ہمارے دل میں یہ ضرور بات ہوتی ہے کہ یہ نیک آدمی ہے یہ دم کرے گا تو ہمیں زیادہ فائدہ ہو جائے گا اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان نیک آدمی کو داخل کر دیا یہ خود اللہ سے مانگے یہ خود دم کرے یہ خود دعائیں کرے خود یہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونکے تو درمیان میں کوئی واسطہ نہیں آتا اور جب کسی کو درمیان میں لے آئے تو پھر اللہ کے ساتھ وہ تعلق اور محبت اور قربت نہیں ہوتی جو بغیر واسطے کے ہوتی ہے فرمایا والا یکتابون اور وہ آگ کے داغ لگا کر اپنا علاج نہیں کرواتے والا رب اہمیت اور اللہ پر ان کا توکل ہوتا ہے صرف اللہ پر درمیان میں کسی کو آنے نہیں دیتے میرے بھائیوں یہ خوش قسمت لوگ کہ جو بد شگونی نہیں پکڑتے بدشگونی یہ ایک ایسی منحوس اور کبھی رسم ہے جہالت کی وجہ سے جو انسان کے عقیدے میں آتی ہے جس کو رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا آپ نے فرمایا ان تیاراتا شرکن کے بد شگونی پکڑنا یہ شرک ہے اور بھائیو آپ جانتے ہیں کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے بدشگونی کی بعد مثالیں جو ہمارے اس معاشرے کے اندر مشہور ہیں اور جو اللہ پر ایمان اور توکل کے بالکل منافی ہیں میرے بھائیو وہ میں آپ کو کچھ سناتا ہوں تاکہ آپ اپنے گھروں میں اپنے دل میں اور اپنی خواتین کے اندر ٹٹول لیں کہ کہیں یہ شرک اور یہ بد شگونی ہمارے گھروں میں تو نہیں پائی جاتی اور پھر اس کے اوپر آپ محنت کریں مثلا آدمی کسی کام کے لیے گھر سے نکلا نکلا ہے تو آگے سے سیاہ بلی کالی بلی گزر گئی آدمی گھر واپس آ جاتا ہے کہ یہ جو کالی بلّی آگے سے گزر گئی ہے نا یہ میرا کام صحیح نہیں ہوگا پتا نہیں جان بچے گی کہ نہیں بچے گی اور میرا کام ہوگا یہ نقصان نظر آ رہا ہے واپس آ جاتا ہوں اللہ اکبر بھائیو یہ بدشگونی ہے یہ شرک ہے اور اللہ حضر جلال اوپر توقع کے اوپر توکل کے منافی ہے کالی بلی گزرنے سے نقصان ہو جائے نقصان کے بارے میں تو اللہ حضر جلال فرماتے ہیں اے پیغمبر تم اعلان کر دو لا لکم ذرن ولا رشادہ کہ میں تمہاری نیکی بھلائی اور نقصان کا کوئی مالک نہیں ہوں اپنے آپ کا مالک نہیں ہوں تو یہ کالی بلی کیا کرے گی اسی طرح اگر دلہن گھر میں آئے شادی ہو گئی دلہن گھر میں آ گئی اور یہ ان گھر والوں کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی تو یہ ساری کی ساری کم بختی کس کی آئے گی اس بیچاری دلہن کی کہیں گے جی یہ منحوس آ گئی اور پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں یہ ساتھ لے آئی ہے بھائیو اس بیچاری کا اس میں قصور کیا تھا کیا دلہن کے بغیر مصیبتیں نہیں آتی ممکن ہے کہ وہ گھر والے خود اپنے جرم اللہ سے بغاوت اور اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ان کے اوپر آزمائش آئی ہو اور وہ ویشاری دلہن کے سر لگا دی کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گئی یہ بد شگونی ایمان اور اللہ حضل جلال کی اوپر توقع کے اوپر توکل کے بالکل منافی ہے یہ جہالتیں ویسے مجھے تو ایک بھائی نے لکھ کر دی ہم تو اللہ کا فضل ہے جس ماحول میں رہتے ہیں نا تو ان حمایتوں کا ہمیں تو پتہ ہی نہیں یعنی ہمیں یہ نہیں پتا کہ واقعتاً لوگوں کے اندر اس طرح کی جہالت لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اور ہر نماز کی ہر رکت میں عیا کا نابدو عیا کا نستائین پڑھنے کے باوجود یہ بیماریاں ہمارے ان لوگوں کے گھروں میں موجود ہیں جو اپنے آپ کو صحیح عقیدہ اور سلفی العقیدہ سمجھنے والے ہیں اس لیے کہ محنت نے عقیدے پر خواتین کی تربیت ایمان کے اوپر ان کی تعلیم اس کے اوپر محنت نہیں کی تو توحید کے ہوتے ہوئے یہ شرک اور اس طرح کی خرافات کا ہونا یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے دلہن کی یا بیوی کی چوڑیاں ٹوٹ جائیں بیوی کی چوڑیاں ٹوٹ جائیں تو یہ بد شگونی کے پتہ نہیں کون سی آفت آ جائے گی کون سی مصیبت نازل ہو جائے گی اور دیکھیں کہ دلہن اگر جہیز میں چھری لے آئے دلہن کو جہیز میں چھری نہ دیں اگر دلہن چھری لے آئے گی نا تو یہ لڑائی اور فساد اس گھر میں آ جائے گی تو جو آپ کے گھر میں چھری پہلے پڑی ہوئی ہیں کیسی حماقت ہے بھائی چھری ایک ضرورت کے لیے اللہ نے اس کو سبب بنایا ہر ایک کے گھر میں اب اس کی وجہ سے گھر میں لڑائی آتی یہ سراسر حماقت اور اللہ حضل جلال پر عدم توکل کی علامت نہیں تو اور کیا ہے اور دیکھیں کہتے ہیں جی اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہو اولاد نہ ہو نا تو اس کو چاہیے کہ وہ گھر میں گڈے یا گڈیاں لے آئے تو اس کے گھر میں اولاد ہو جائے گی اگر اس کو بیٹے چاہیے تو وہ کیا کرے گڈے لے آئے اور اگر بیٹی چاہیے تو گڈیاں لے آئے ان کے ساتھ کھیلے وہ اپنے گھر میں رکھے تو پھر یا بیٹا آ جائے گا یا بیٹی آ جائے گی یہ پتہ نہیں کہ ان لوگوں نے یہ رسمیں بنائی یہ پتہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں نے بنائی میرے بھائیوں امبیا لحملا اسلام کو بعض کو اللہ نے ابتدا میں اولاد نہیں دی نبے نوے سال گزر گئے یہ کافروں والا طریقہ انہوں نے تو اختیار نہیں کیا تھا یہ کافروں والا طریقہ کے گڈے اور گڈیاں لے آئے تو پھر گھر میں اولاد ہو جائے گی یہ کافروں کا ذہن اور مشرقین کا ذہن یہ ذہن پیغمبروں نے نہیں دیا تھا جو پیغمبروں نے ہمیں سکھایا اور ہمیں ذہن دیا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ حض کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور اس اللہ سے کہیں جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے رب حبلی میں اللہ نیک اولاد تو مجھے دے, دے رب حبلی ملت کا ضروری طیبہ اے اللہ پاک اولاد مجھے عطا فرما دے رب لاترنی فردن و ان خیر الوارسین اے اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا میرے وارس پیدا کر دے یہ تو اللہ سے مانگنا چاہیے تھا بھائیو اسی طرح سفر کے مہینے میں شادی نہ کریں یا محرم کے مہینے میں شادی نہ کریں کامیاب نہیں ہوتی سفر کے مہینے میں شادی نہ کریں شوال کے مہینے میں شادی نہ کریں یہ جاہلیت کی رسمیں صحابہ کرام سے پہلے موجود تھی اسلام نے آ کر ان کو ملیا میٹ کر دیا اس وقت بھی لوگ کہتے تھے کہ شوال میں شادی نہ کریں اماں ایشا رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ میری شادی بھی شوال میں ہوئی اور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھی شوال میں گئی جتنا پیار آپ کا میرے ساتھ تھا کسی اور بیوی کے ساتھ نہیں تھا اگر کسی مہینے میں شادی کی وجہ سے نہوس آ سکتی تو پھر میرے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ پیار نہ ہوتا بھائیو خات دین ہوں یا مہینے ہوں سال ہوں ان کے اندر بدشگونی پکڑنا کہ فلاں دن ہے اس میں شادی نہیں کریں گے فلاں دن ہے اس میں شادی کامیاب ہوگی یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کا وتیرہ نہیں ہے اور و استعین کا وظیفہ یہ کرنے والوں کا یہ طریقہ نہیں ہے اگر کوا مکان کی منڈھیر پہ بولتا ہے تو کہتے ہیں جی آج مہمان آئے گا یہ ماشاء اللہ عالم الغیب ہے یہ پہلے ہی خبریں آپ کو بتا دیتا ہے کہ تیاری کر لیں مہمان آنے والے ہیں اللہ اکبر عالم الغیب اور غائب کی خبریں بتانے والی اللہ حض جلال کے علاوہ تو کوئی اور ذات نہیں تھی پیغمبر بھی نہیں تھے اولیاء بھی نہیں تھے یہ عجیب دور ہے مسلمانوں کا کہ بلیاں غیب کی خبریں دینے والی اور کوے غیب کی خبریں دینے والے اور یہ عقیدہ ان لوگوں میں جو لا اللہ پڑھنے والے ہوں نیا گھر بنا کر اوپر ہنڈیاں رکھ دیں نیا گھر بنا کر ہنڈیا رکھ دیں الٹی کر کے تو پھر نظر نہیں لگتی ہنڈیا رکھ دیں تو نظر نہیں لگتی ماشاءاللہ اللہ نظر بد سے بچنے کا طریقہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ اس کو چھوڑ دیا اور یہ ہنڈیا ہے اوپر جو مٹی کی پڑی ہوئی ہے آپ آپ نے اس کو بنایا آپ کے گھر میں وہ ٹوٹی اس کو الٹا کر کے رکھ دیا اب یہ نظر بد سے بچا دے گی اور جب بس لی ہے یا ٹرک لیا ہے تو ساتھ اس کے جوتے باندھ دیں اور ساتھ اس کے کالے کپڑے باندھ دیں مجھے پہلے پتہ نہیں تھا ویسے ایک دن بیٹھے بیٹھے دیکھ لیا تو ایک ساتھی میں نے کہا یہ جوتے کس لیے باندھتے ہیں اور یہ کپڑے کالے کس لیے باندھتے ہیں کہتے ہیں یہ نظر نہ لگ جائے یہ حفاظت کرتے ہیں اللہ اکبر بھائیو یہ ساری کی ساری جہالتیں ہیں یہ عقیدے کے خلاف چیزیں ہیں توحید کے خلاف ہیں توکل کے منافی ہیں اگر کوئی اپنے مکان اور فیکٹری کی بنیاد رکھتا ہے تو اس کی بنیاد کے نیچے سیا بکرے کا خون ڈالتا ہے سیا بکرے کا خون بھائی وہاں نیچے خون ڈالنے کا مانا کیا ہے کیا عقیدہ ہے آپ لوگوں کا یا جو یہ سیچ اس کی بنیاد میں خون ڈالنے والا ہے اس کا کیا عقیدہ ہے کہ یہ فیکٹری کی حفاظت کر لے اس کے اندر کوئی اثر ہے اور طوطا فال کو دیکھیں طوطا فال یہ کئی دفعہ یہ گزرتے ہیں بازاروں میں طوطے رکھے ہوئے ہیں وہ ماشاءاللہ اللہ آپ کو قسمت بتا رہے ہیں قسمت بتا رہے ہیں اور یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں نا پڑھے لکھے کہتے ہیں جی یہ روشنی آ گئی روشنی روشنی اللہ اکبر روشنی اللہ نے قرآن کو کہا اور سنت رسول کو کہا قرآن اور سنت کی روشنی کے بغیر بڑی بڑی ڈگری بھی ظلمت اور جہالت کو ختم نہیں کر سکتی پڑھے لکھے اور جا کر توتہ فال نکالو جی پتا چلے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا کہ نہیں ہاں کامیاب ہو جاؤں گا کہ نہیں کامیاب ہو جاؤں گا اللہ حضر سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط بنا دے ہماری توحید کو اللہ مضبوط بنا دے اور ہمارے اندر صرف اللہ کی ذات کے اوپر توکل کی صفت اللہ حضر جلال پیدا فرما دے بھائیو یہ این ایمان ہے اور اس کے خلاف وہ سراسر جہالت اور شرک ہے اللہ حضر جلال ہمیں اس سے محفوظ فرمائے آمین واخر ونانا الحمد للہ رب میں سے ایک یہ صورت بھی ہے کہ کسی کو چھینک آئے تو وہ آدمی کہے کہ مجھے کوئی یاد کر رہا ہے یاد کر رہا ہے یہ بد شگونی ہے اور جہالت ہے اسی طرح اگر عورت کی عدت کے دن ختم ہو جائیں عورت کی عدت کے دن ختم ہو جائیں خامند کی وفات کے بعد تو وہ رات اپنے گھر میں نہیں رہ سکتی بھئی کیوں نہیں رہ سکتی کون سا آسمان ٹوٹے گا یہ بھی ایک بد شگونی اور جہالت کی رسم ہے اسی طرح یہ تو ہم نے بہت سے گھروں میں دیکھا کہ اگر کوئی بے اولاد عورت جس کے ہاں اولاد نہیں ہے وہ اگر ایسے گھر آ جائے دوسرے گھر چلی جائے تو لوگ اس کا آنا ہی ناپسند کرتے ہیں کہتے ہیں یہ منوس ہے ہمارے گھر میں آ جائے گی تو ہماری بھی اولاد نہیں ہوگی اور ہماری جو اولاد ہے وہ بیمار ہو کر وہ مر جائے گی اللہ اکبر یہ مسلمانوں کے عقیدے ہیں اور یہ یہ مسلمانوں کی سوچ ہے میرے بھائیوں میں یہ نہیں کہتا کہ جو میری باتیں سن رہے ہیں ان کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چیزیں ہمارے اس معاشرے کے اندر موجود ہیں اور ہمارے گھروں میں ہماری جو خواتین مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کے اندر یہ عقائد موجود ہیں محنت کریں صرف اللہ کے اوپر توکل کریں اور یہ سارا خطبہ جا کر اپنے گھروں میں ان کو سنائیں اور ہر موقع پہ ٹوکتے رہیں کہ ایسی بات نہ کرو جو اللہ کے اوپر توکل کے منافی ہو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے اللہ حضرات گرامی آپ دیکھیں سوچیں کوئی شخص یہ نہیں چاہتا کہ اس کو جھوٹا کہا جائے اس کو کذاب کہا جائے اس کو ایسے ایسے ناموں سے پکارا جائے جن ناموں کو وہ پسند نہیں کرتا کوئی شخص کسی کو اگر یہ کہے کہ آپ جھوٹے ہیں آپ خائن ہیں اور بدطانت ہیں تو وہ آدمی غصے میں لال پیلا ہوگا اور پریشان ہوگا اگر اس کا بس چلے تو وہ اپنے اس غصے کا اظہار شاید مار پٹائی کی صورت میں یا زبان کے ساتھ جواب دینے میں یا جو بھی اس سے بن پڑتا ہے وہ کرے گا اس لیے کہ کوئی شخص ان صفتوں کو ان ناموں کو پسند نہیں کرتا اور اس کے برعکس ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے دوسرے یہ کہیں کہ آپ بڑے سچے ہیں اور بڑے ماشاء اللہ نیک ہیں بڑے امانت دار ہیں آپ نے دھوکہ خیانت اور فراڈ کے قریب نہیں جاتے جب ایسی باتیں آدمی سنتا ہے تو وہ پھولا نہیں سماتا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص جس کو اللہ نے تھوڑی بہت عقل دی ہے بصیرت دی ہے وہ کتنا بھی گیا گزرا کیوں نہ ہو وہ سمجھتا ہے کہ سچائی اچھی بات ہے امانت اور دیانت یہ اچھی بات ہے وفا یہ اچھی بات ہے اور ان چیزوں کی تلقین ہر ماں اور باپ اپنی اولاد کو بھی کرتے ہیں کہ دیکھنا آپ اچھے ناموں کے ساتھ یاد کیے جائیں برے ناموں کے ساتھ یاد نہ کیے جائیں یہ تو وہ ہمارا شعور ہے یا ہماری عقل ہے یا ہماری ایک سمجھ ہے جس کو ہم اپنے اس معاشرے میں رہتے ہوئے محسوس کرتے ہیں لیکن بھائیو ایک بات یاد رکھیں کہ آدمی کتنی بھی اچھی چیز کی خواہش کرے وہ چیز اس کو مل نہیں سکتی جب تک اپنے اندر وہ صفات پیدا نہ کرے محنت نہ کرے کوشش نہ کرے وہ آدمی کہ جو اپنی زندگی کے سارے معاملات میں جھوٹ بولتا ہے خود جو اس کا اپنا کردار ہے جو اس کا اپنا معاملہ ہے وہ سارے کا سارا جھوٹ کے اوپر مبنی ہے کسی سے بات کرے تو جھوٹ بولے گا شادی اور نکاح کا معاملہ آئے تو اس میں بھی خیانت بھی کرے گا جھوٹ بھی بولے گا لین دین کا معاملہ آئے خرید و فروخت کا معاملہ ہے اس میں بھی وہ جھوٹ بولے گا خیانت کرے گا اور اس کے اندر بھی وہ بددیانتی کرے گا لیکن یہ شخص اپنے اندر یہ چاہ رہا ہوگا کہ میں سچا ہوں اور لوگ مجھے سچا کہیں لوگ میرے ساتھ جو معاملہ کریں سچائی کا کریں یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے ہمارے معاشرے کی کہ ہر شخص یہ چاہے گا کہ میں جس سے سامان خریدوں جس سے رشتہ ناطہ کروں جس سے بات کروں وہ آدمی میرے ساتھ سچ بولے دوسرے آدمی کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہوتا ہے کہ یہ آدمی سچ بولے اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کاروباری شراکت ہے ایک آدمی کے ساتھ خرید و فروخت لین دین کا معاملہ ہے اور پھر تعلقات بھی ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر وہ آدمی آپ کے ساتھ فراڈ کر جائے جھوٹ بول جائے اور آپ کو داو لگا جائے تو آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے یا اس کے بارے میں آپ کا ذہن کیا بنتا ہے آپ لازمن کہیں گے کہ اس جیسا کمینہ اور اس جیسا بدیانت میں نے کوئی دیکھا ہی نہیں کہ ایک دوست ہو کر ساتھی ہو کر اور کاروبار میں شریک رہ کر میرے ساتھ اس نے کیا کر دیا ساری زندگی آپ کو اس کی یہ تکلیف بولتی نہیں آپ پریشان رہتے ہیں بھائیو یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ غلط معاملہ کرتا ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں تو آدمی جب خود کسی کے ساتھ غلط معاملہ کر رہا ہو جھوٹ بول رہا ہو اس کے ساتھ شعانت کر رہا ہو اور اس کے ساتھ دھوکا اور فراڈ کا معاملہ کر رہا ہو تو اس کو خود یہ احساس کیوں نہیں اپنے اندر پیدا ہوتا اپنے اندر وہ اس احساس کو خود کیوں نہیں پا لیتا کہ میں دوسرے کے ساتھ کیا کر رہا ہوں یہ چیزیں ہمارے اس معاشرے کے اندر اس طرح پھیل گئے ہیں اور ہماری زندگی کا ایک حصہ بن گئی ہیں کہ ہم ان چیزوں کو ان چیزوں کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی ملال نہیں آتا ہمیں کوئی پریشانی نہیں آتی یہ زندگی کا ایک جس بن گئی کاروباری معاملات کا ایک حصہ بن گئی کوئی شخص ان سے ان چیزوں کی وجہ سے ٹس سے مس نہیں ہوتا اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتا اللہ حضل جلال فرماتے ہیں اے ایمان کے دعوے دارو اے ایمان والو اط اللہ اللہ سے ڈر جاؤ اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو وقول و قول اور سیدھی بات سچی بات کہہ دیا کرو سچی بات کیا کرو بھائی وہ سچی بات کسے کہتے ہیں کہ جتنی حقیقت ہے اتنی آپ بتلائیں جتنی بات ہے نہ اس سے کم کریں اور نہ اس میں اضافہ کریں اگر آپ ایک بات میں اضافہ کر دیں گے یا اس میں کمی کر دیں گے تو وہ سچی بات نہیں ہوگی یا آپ خلاف حقیقت بات کریں گے تو وہ بات بھی سچی نہیں ہوگی یہ سچائی کا لفظ ایک بڑا ہی جامع مان لفظ ہے اور یہ ایسی ایک صفت ہے کہ جو انسان کی ساری زندگی میں اگر آ جائے تو آدمی کامیاب ہے اور اگر انسان کی زندگی سے نکل جائے تو یہ انسان ناکام ہے کامیاب زندگی کوئی شخص گزارنا چاہتا ہے تو وہ سچائی کو اپنے اندر لے آئے قبر کے اندر انسان کی روح کو قبض کرنے کے بعد فرشتے جب لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں تو اس آدمی کو جن ناموں سے پکارا جاتا ہے نا وہ اس کے وہ نام ہوتے ہیں جو اوساف اس کی زندگی میں پائے جاتے تھے فرشتے اس کو صادق اور امین کہیں گے اے سچے اے اب شر بل جنتی و, و اللہ خوش ہو جاؤ اے سچے آدمی اے نمازی آدمی اے نیک آدمی اے وفا شعار آدمی خوش ہو جاؤ اللہ نے تمہارے لیے جنت رکھی ہے اللہ کی رضا اور بخشش تمہارے لیے خوش ہو جاؤ یہ نام کے کہ فرشتے کہیں اے سچے آدمی اے امانت دار آدمی اے وفادار آدمی بھائیوں ان مومنوں کے نام رکھے جائیں گے جن کے اندر دنیا میں یہ صفات ہوں گی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے برعکس جو اللہ کا نافرمان فرمان آدمی ہوگا جو جو دنیا میں کرتا رہا ہے وہ کبھی ہی ناموں کے ساتھ فرشتے اس کو پکاریں گے دنیا میں تو آدمی پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کو کہو ہے جھوٹے اے کذاب اے خائن آدمی کا پارا چڑھ جاتا ہے لیکن جو ہمارے دفتر لکھ رہے ہیں نا جو ہماری کرتوتے لکھ رہے ہیں اور جو ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں بھائیو وہ ہماری رضا کے مطابق ہمیں نام نہیں دیں گے ہمارے کردار اور ہمارے اوصاف کے مطابق ہمیں نام دیں گے اگر کوئی شخص دنیا میں جھوٹ بول رہا ہے تو فرشتے کہیں گے اے جھوٹے اے خائن اے بد دیانت اے دھوکہ اور فراڈ کرنے والے اب شر بن نار آپ کو جہنم کی خوشخبری ہے تیار ہو جاؤ کہ اللہ حضر جلال کا غزب اور غصہ وہ آپ کے حصے میں ہے آپ کا واسطہ اللہ کی ناراضگی کے ساتھ پڑھنے والا ہے اے جھوٹے اے خائن وہ نام لیں گے جو دنیا میں اس کے صفات تھے بھائیوں اپنے اچھے نام اللہ کے ہاں اور فرشتوں کے ہاں اچھے نام رکھانے کے لیے اپنے اندر اچھی صفات پیدا کریں ان صفات میں ایک شدت اور سچائی کی صفت ہے اللہ حضر جلال فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی بات کہہ دیا کرو اور اس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے تو بھائیو اور آدمی کو چاہیے کیا آدمی کی خوش قسمتی یہی ہے نا کہ اس کے اعمال درست ہو جائیں اور گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے حالات بہتر ہو جائیں لیکن اس کے لیے اللہ حضلال نے دو چیزوں کی شرط رکھی ہے اطاق اللہ اللہ سے ڈر جاؤ وقول و قول اور سچی سیدھی سیدھی بات کیا کرو بھائیو یاد رکھے کہ سچائی یہ انسان کے ایمان میں بھی ہوتی ہے معاملات میں بھی ہوتی ہے اور رہن سہن گفتگو کے اندر بھی ہوتی ہے ایمان کے اندر سچائی کیا ہوتی ہے کہ اگر ایمان میں سچا ہے تو پکا مومن اور اگر ایمان میں جھوٹا ہے تو پکا منافق جو منافقین تھے ان کو منافق کیوں کہا جاتا تھا اس لیے کہ وہ ایمان میں جھوٹے تھے کہتے تھے ہم مومن ہیں مسلمان ہیں دل و جان سے مانتے ہیں لیکن اللہ حضر جلال فرماتے ہیں ان اللہ حضر جلال اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں اب منافقوں کا جھوٹ کیا تھا زبان سے کہتے تھے ہم ایمان لے آئے اللہ کو مانتے ہیں پیغمبر کو مانتے ہیں لیکن حقیقت اس کے خلاف تھی وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے پیغمبر کو مانتے نہیں تھے شریعت کو مانتے نہیں تھے بھائیو اگر کوئی شخص اس وقت بھی ایمان کا دعوے دار بنے لیکن وہ چیزیں اپنے اندر پیدا نہ کرے جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے تو وہ ایمان میں جھوٹا ہے وہ شخص جھوٹا ہے خواب وہ کہے کہ میں سچا ہوں اور اسادق ہوں لیکن وہ جھوٹا شخص ہے آپ اگر دوسرے پارے میں ایک آیت کا ترجمہ یا اس کا مفہوم اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ حضر جلال نے بتا دیا کہ ایمان میں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون دوسرے پارے کی آیت جس کو آیات ایمان اور آیات بر بھی کہتے ہیں اللہ حضل جلال نے عقائد کا ذکر کرنے کے بعد اعمال کا ذکر کیا کہ نیکی اور ایمان کیا ہے اللہ پر ایمان لائیں یوم آخرت پر ایمان لائیں فرشتوں پر اللہ کی کتابوں پر اور انبیاء پر ایمان لائیں پھر کہا وط المال قربا ولی تام والین مال سے پیار ہونے کے باوجود اللہ کے راستے میں دے یا تو اللہ کی محبت مال کی محبت پہ غالب ہے تو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور یا اس کا ترجمہ ہے اللہ حبہی ہی کہ مال کے ساتھ پیار ہے یہ ایک انسان کی کمزوری ہے کہ مال کے ساتھ پیار ہوتا ہے لیکن اس پیار کے باوجود آدمی کیا کرے قربہ قریبی رشتے داروں کو دے ولیما ولمساکین و بنصبی مسکینوں کو دے فقیروں کو دے مسافروں کو دے و اور سوال کرنے والوں کو دے وفر وفرقاب اور جو قیدی ہیں غلام ہیں ان کو فدیا دے کر چھڑائے و عقاء مسلات و اور نماز پڑھے زکات بھی دے بھائیو آپ غور کریں کہ اللہ نے پہلے مال دینے کا ذکر کیا اور پھر زکاط کا علیحدہ ذکر کر دے اسے آپ کیا سمجھتے پہلے کہا آ المال مال دے اور پھر وہ اقا مسلات و تکا نماز قائم کرے اور زکات دے اس اسلوب سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے مال میں صرف زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہے بلکہ اور بھی حقوق ہیں صرف زکوٰۃ ہی فرض نہیں بلکہ اور بھی حقوق ہیں اور بھی مال کے اندر کچھ فرائض اور واجبات ہیں جب تک ادا نہ کرے مالی طور پر آدمی صاف اور شفاف نہیں بنتا بری وہ ذمہ نہیں ہوتا جب تک وہ حقوق بھی ادا نہ کرے بیوی کا خرچہ ہے اولاد کی ذمہ داری ہے عزیز و اقارب کی ذمہ داری ہے مہمان کی ضیافت اور مہمان نوازی ہے اور ایمرجنسی طور پر اگر کوئی مستحق سامنے آ جاتا ہے وہ بےچارہ بھوکا اور پیاسا مر رہا آپ سے کہا جاتا ہے جی آپ کچھ اس کا تعاون کریں آپ کہتے ہیں جی وہ زکاط میں نے دینی تھی وہ تو رمضان میں نکال دے اب تو میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں بھائی ایک آدمی کی جان جا رہی وہ بیمار ہے اگر اس کا علاج نہ کروایا گیا اگر اس کو دوائی نہ دی گئی تو ظاہری اسباب کو دیکھتے ہوئے اس کی موت واقع ہونے والی ہے بھوکا ہے پیاسا ہے اگر اس کو کھانا نہ دیا گیا تو اس کے مرنے کا خطرہ ہے آپ کہہ رہے ہیں جی میں نے تو سکاط رمضان میں دے دی تھی یا کہتے ہیں جی اب دوبارہ رمضان آئے گا پھر حساب کتاب کریں گے بھائیو اس وقت خاص موقع کی وجہ سے آپ پر فرض عن ہو گیا ہے کہ اس بھائی کا اس کی مدد کریں اس کا علاج کروائیں اور اس کو کھانا کھلائیں اور اس کو ہلاکت اور موت سے بچائیں یہ آپ پر فرض بن گیا ہے جب اور کوئی آدمی آگے نہیں بڑھا اور اس کے لیے کوئی ظاہری وسیلہ نہیں رہا آپ کو اللہ حضر الجلال نے طاقت دی ہے تو آپ یہ نہ کہیں جی میں نے تو زکاط دے دی تھی یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے کہ ہمارے اچھے بلے دین دار حضرات وہ بھی اسی ذہن کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں درمیان میں اگر کوئی مستحق بھی آ جائے تو کہتے ہیں جی وہ ہم نے زکاط نکال دیتے اللہ حضل جلال نے یہاں علیحدہ علیحدہ تذکرہ فرمایا کہ ضرورت کے وقت مال سے محبت کے باوجود اس کو نکالو ولم دہدو اور جب عہد کر لیں وعدہ کر لیں تو پھر اس کو پورا کرتے ہیں اور تنگی میں آسانی میں صبر کرتے ہیں وحین الباس اور جب اللہ کے راستے میں نکلیں جہاد کریں دشمنوں کے ساتھ ملیں تو پھر صبر کرتے ہیں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے اولا اقلین اسدا اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ ہیں سچے یہ لوگ ہیں سچے کون سے زکوٰۃ دیں مال خرچ کریں نماز قائم کریں وعدہ پورا کریں تنگی اور آسانی میں صبر کریں اور جہاد کے وقت صبر کریں جن کے اندر یہ سفتیں پائی جائیں اولا الذین صدقو یہ لوگ سچے ہیں بھائیو اگر کوئی آدمی یہ کام نہیں کرتا جو اللہ نے بتلا ہے تو وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے کرمہ پڑھ لے نماز نہ پڑھے زکوٰۃ نہ دے صبر نہ کرے پریشانی کے وقت تنگی کے وقت اللہ کے راستے میں جہاد کرتے وقت صبر نہ کرے وعدہ پورا نہ کرے تو قرآن اس کو جھوٹا کہتا ہے وہ جھوٹا ہے وہ اگرچہ اپنے آپ کے اندر سچا بنتا پھر وہ آدمی کہے کہ میں بڑا سچا ہوں لیکن قرآن اس کو جھوٹا کہتا ہے ایمان کا جھوٹا ہے ایمان کے دعوے میں وہ بہت ہی جھوٹا آدمی ہے इसी اسی طرح معاملات کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ سچائی کیا ہوتی ہے اور جھوٹ کیا ہوتا ہے ہمارا معیار کیا ہے اور ہمارا عمل کیا ہے اگر کوئی آدمی سچا بننا چاہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دو آدمی خرید و فروخت کرتے ہیں نا خرید و فروخت کرتے ہیں اگر مسلمان ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ جو چیز بیچ رہے ہیں اس کے اندر جو عیب ہے اور چیز والے کو پتہ ہے کہ اس کے اندر نقص کیا ہے ظاہراً وہ نظر نہیں آتا آدمی کو پتہ ہے کہ میری چیز میں میرے سودے میں کیا نقص ہے کیا عیب ہے اب اگر وہ سچا ہے نا تو اس کو چاہیے کہ گاہ کو خریدنے والے کو اپنی چیز کا عیب بتا دے کہ میرے اس کپڑے میں اس جانور میں اس گاڑی میں اس مکان میں فلا فلا عیب اور نقص ہے آپ مجھے بتائیں کہ اس دور میں ایسے آدمی کو پاگل کہیں گے یا عقل مند کہیں گے یعنی ہمارے دور کی یعنی بات کر رہے ہیں جو ہمارا یہ معاشرہ ہے نا کہ گا کا چیز خریدنے اور وہ آگے سے فرشت لگا دے کہ اس کے اندر یہ بھی ایب ہے یہ بھی ایب ہے ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ تو خریدے گا ہی نہیں اگر خریدے گا تو پھر اس کی قیمت کو توڑ دے گا جو میں چاہتا ہوں زیادہ منافع لینا وہ مجھے نہیں مل سکے یا تو آدمی بھاگ جائے گا اور اگر خریدے گا بھی تو تھوڑا منافع دے گا منافع کی ریشو بہت تھوڑی ہوگی تو جو دولت میں نے اکٹھی کرنی تھی وہ میں اکٹھی نہیں کر سکوں گا اور سننے والا جس معاشرے میں ہر زبان پہ یہ لفظ ہو کہ خرید و فروخت میں سیاست میں ہر چیز جائے گی یہ تجارت میں لین دین میں سچائی چال ہی نہیں سکتے اللہ اکبر یہ بھی وقت آنا تھا جو نقص ہے جو خوبی ہے دونوں چیزیں کھول کر سامنے رکھ دیں بورے کافی بڑھ ماں اللہ کی طرف سے دونوں کی خرید اور فروخت میں برکت آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے کیا آ جاتا ہے اس سودے میں برکت آ جائے گی ان قبا و قطما محقت برا قتو اور اگر دونوں عیب کو چھپائیں یا جھوٹ بولیں عیب کو چھپائیں یا جھوٹ بولیں محقت برا قطب اللہ حضر جلال ان کی تجارت اور سودے کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں اس تجارت میں برکت نہیں ہوتی آدمی کہتے ہیں جی ساری زندگی سارا دن میرا تو برا آلو گیا اور جب دیکھتے ہیں کہ زندگی میں سکون کوئی نہیں گھر کا پھر بھی پورا نہیں چلتا اور ضروریات پھر بھی پوری نہیں ہوتی پھر اس کو ہوش آ جانی چاہیے کہ اس کی خرید و فروخت میں کوئی برکت نہیں رہی بھائیو اب یہ معاملہ کہ آدمی اپنی چیز کو بیچے اور اگر اس میں کوئی ایپ ہے تو اس کو بتا دے یہ اس کی زندگی میں سچائی کی علامت ہے اور اگر ایپ کو چھپاتا ہے اس کی خوبیاں ہی بیان کرتا ہے بلکہ جھوٹی قسمیں اٹھا اٹھا کر اس کو آگے چلانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ شخص اللہ حضل جلال کے ہاں ملون بھی ہے اس کے کاروبار میں برکت بھی نہیں اللہ حضر جلال اس کو دیکھیں گے بھی نہیں اور اس کو پاک بھی نہیں کریں گے اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے اور اس کی استجارت تجارت میں برکت بھی نہیں ہوگی رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنے سامان کو فروخت کرتا ہے جھوٹی کس میں اٹھا کر سامان کو فروخت کرتا ہے اس کے لیے تین عذاب ہیں تین عذاب ایک کہ اللہ حضر جلال اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے ولا ہم اور نہ اس کو گناہوں سے پاک کریں گے ولا ہم آزابن شدید اور اس کے لیے سخت دردناک عذاب ہے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المین منفقاتن سلاتے و ممحقاتن بڑا کا قسم اٹھانے سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ ابتدا میں سامان زیادہ نکل جائے اور آپ خوش ہو جائیں جی ماشاءاللہ اللہ آج تو سارا سامان ہی میں نے نکلوا دیا ہے لیکن آپ فرماتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے ممحکات کا اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے برکت ختم ہو جاتی ہے رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا ادا بن خالد وہ کہتے ہیں میں نے آپ سے غلام خریدا تو آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا کہ یہ غلام تم مجھ سے خرید رہے ہو اور سن لو اس غلام کا ولا غائلہ ولا خب نہ تو اس میں کوئی بیماری ہے ولا غائلہ اور نہ ہی اس کو بھاگنے کی عادت ہے اور نہ ہی کوئی خفیہ اس کے اندر ایب اور نقص ہے تین لفظ بولے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آخر میں فرمایا بیع المسلم المسلمان. یہ مسلمان کی بہ مسلمان کے ساتھ ہو رہی ہے مسلمان کی بے مسلمان کے ساتھ ہو رہی ہے بھائیو وہ آدمی کیسے سچا بن سکتا ہے صادق بن سکتا ہے اور صدیق بن سکتا ہے کہ جو اپنے لین دین میں جھوٹ ہی بولتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر اس کی تجارت نہیں ہو سکتی اور وہ شخص اپنی چیز کے ایپوں کو چھپا چھپا کر چھپا چھپا کر آگے فروخت کر رہا ہے کاش کہ اسلامی اصول تجارت ہمارے اس ملک میں نافذ ہوں اسلامی اصول تجارت جو اللہ کی طرف سے رحمت ہے ہم نے تو انگریزوں کا جو طریقہ کار تھا ہندوؤں کا جو طریقہ کار تھا وہ اپنی زندگیوں میں اپنا لیا بلکہ افسوس کہ ہم ان سے آگے بڑھ گئے ہیں بھائی لوگ کہتے ہیں کہ انگریزوں کے ساتھ جو تجارت کا معاملہ ہے وہ بڑا اچھا رہتا ہے کسی مسلمان کے ساتھ ہم نے معاملہ کرنا ہونا تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ لوگ پاکستان سے مال نہیں خریدتے ہندوؤں سے مال خریدتے یہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں جی عرب جو عرب مسلمان ہیں ان کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ تجارت کریں لیکن وہ انڈیا کے ساتھ تجارت کو ترجیح دیتے زیادہ مال وہاں سے خریدتے اور جب ان سے پوچھتے حمید الدین خان مقالات میں ایک مثال لکھی اب پتہ نہیں اللہ بہتر جانتا ہے وہ صحیح ہے یا نہیں اس نے لکھی ویسے ہے اور اگر ہم اپنے عمل کو دیکھیں تو وہ مثال بالکل اس کے مطابق ہے اس نے لکھا کہ ایک مسلمان انگریز کے ملک میں چلا گیا محنت مزدوری کرنے لگا اور ایک عیسائی کے ہاں اپنے پیسے جمع کرانے لگا تین چار سال گزر گئے آنے لگا تو اس عیسائی کے پاس گیا کہنے لگا جی وہ جو میں آپ کے پاس اپنے پیسے جمع کراتا رہا ہوں وہ مجھے آپ دے دیں اپنے ملک میں جا رہا ہوں اس عیسائی نے کہا جی کون سے پیسے کون سی دولت تو نے مجھے دی ہے آپ نے تو مجھے دیا ہی کچھ نہیں وہ بڑا پریشان کہ اتنے سالوں کی کمائی اور محنت اب یہ سے انکار کر رہا ہے بڑا اس نے زور لگایا وہ مانا ہے آخر ان کے پادری کے پاس چلا گیا پادری سے جا کر شکایت کی کہ آپ کا یہ جو فلاں شخص ہے اس کے پاس میں نے امانت رکھی تھی اب وہ انکار کر رہا ہے کہ آپ نے میرے پاس رکھا ہی کچھ نہیں اس نے کہا اچھا اس نے ایک چھوٹا سا رکا لکھا اور لپیٹ کر اس کو دیا کہ اس کو جا کر دے دو اور اس کو کھولنا نہیں جب وہ رکا اس کو دیا تو اس نے اس کو پڑھتے ہی جتنی امانت تھی پوری سچائی کے ساتھ اس کو واپس کر اس نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ اس میں لکھا کیا ہے یہ رکے میں لکھا کیا ہے کہ پہلے اتنا زور لگایا اتنی سفارشیں لایا لیکن آپ مانے نہیں آپ انکار کر رہے تھے آپ اس کے اندر کیا چیز لکھی ہے کہ صرف آپ چند الفاظ پڑھ کر ہی میری امانت کو واپس کر رہے ہیں اس نے کہا نہیں یہ آپ رہنے دیں یہ نہ پوچھیں کہتا ہے جی نہیں یہ آپ مجھے ضرور بتا کہتا ہے اس رکے میں یہ لکھا ہے کہ آپ کب سے مسلمان ہو گئے ہیں اس میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے کب سے کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر آ گئے ہیں یہ تو مسلمانوں کا کام ہے تمہارا کام تھا اللہ اکبر میرے بھائیو یہ معاملہ کیا بالکل الٹ نہیں ہو ہوگا یہ معاملہ بالکل برعکس ہو گیا کہ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہی جو صفات آنی چاہیے تھی وہ شدت امانت دیانت انسان کے معاملات میں جو تغیر آنا چاہیے تھا وہ بالکل نہیں اور زبان کے ساتھ کلمہ ہے اور ایمان ہے اور باقی ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا ان کو ہم خیر بات کہہ رہے تھے بھائیو اپنے معاملات کو بھی سچا بناؤ اگر سچا بننا چاہتے ہو نا تو صرف نمازوں کے اندر اور زکوات دینے میں یا ایک دیندار ماحول میں اچھی باتیں کہہ لینے سے انسان صدیق نہیں بنتا جب تک اس کی زندگی کے سارے معاملات کے اندر صداقت اور امانت نہ آ جائے تو سوریہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ آدمی نیند سے اٹھتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے کہتا ہے میں نے خواب میں یہ دیکھا یہ دیکھا اور اس نے دیکھا نہیں ہوتا خواب میں اس نے دیکھا نہیں ہوتا کچھ بھی لیکن ایسے دوسرے کو بیان کر رہا ہے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا یہ دیکھا سور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو قیامت کے دن یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ حضر جلال فرمائیں گے یہ دو جو لے لو آیت خطبہ نکاح کے اندر بھی پڑی جاتی ہے جب نکاح کیا جاتا ہے نا اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے بھائیو کس لیے اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سچی بات کرو سچی بات کرو اس آیت کا اس وقت کیا معنی ہے اور کیا مقصد ہے بھائیو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لڑکے والا ہوتا ہے نا باپ اور بھائی وہ پتہ کیا کہتا ہے لڑکی والے جب, جب یہ طلاق تک معاملہ پہنچ جاتا ہے اس میں نمازی دین دار صحیح عقیدے والے غلط عقیدے والے ہمیں تو اتنا افسوس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ صرف دین کی بنیاد پر برادری کو بھی چھوڑ دیتے ہیں مال دولت کو بھی سامنے نہیں رکھتے کسی چیز کو سامنے نہیں رکھتے صرف دین کو دیکھ کر رشتہ کرتے ہیں دین کو دیکھ کر لیکن رشتہ کرنے کے بعد ایسی ایسی خرابی ہیں ایسی ایسی قباہتیں اور ایسے ایسے ان کے بد امال نظر آتے ہیں کہ آدمی وہ نبھائی نہیں کر سکتا اور آ کر پھر وہ لوگ بے چارے ہمارے پاس روتے ہیں دیکھو جی آپ کہتے ہیں دین کی بنیاد پر رشتہ کرو ہم نے جو ظاہر میں دیکھا اس کی بنیاد پر رشتہ کر لیا ہے لیکن ہمارے لیے تو یہ ایک جہنم بن میرے بھائیو یہ صورتحال کیوں ہے کیا صرف نمازیں پڑھ لینے سے سچائی آتی ہے صرف عقیدے کو درست کر لیں تو سچائی آ جاتی ہے ساری زندگی میں سچے بنو اللہ کے ساتھ بھی سچے بنو ایمان کے دعوے میں بھی سچے بنو بات کرنے میں بھی سچے بنو اور خرید و فروخت میں بھی سچائی کو سامنے رکھو رشتے اور ناتے کرنے میں بھی سچائی کو سامنے رکھو جب کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے وہاں بھی سچ بولا کرو اگر آپ مجھے بتائیں بھائیوں یہ چیزیں ہمارے غور کرنے والی ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم سچے ہوں سچے بن جائیں کوئی ہمیں جھوٹا نہ کہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ بیٹے کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوگی نا یا ایک خاندان میں کسی کا فرد دوسرے خاندان سے لڑ پڑا اب کیا ہوگا یہ اسی معاشرے کے آپ بھی فرد ہیں ہم بھی اسی معاشرے میں رہنے والے ہیں بیٹے کی حمایت میں جھوٹ بولنا پڑے فراڈ کرنا پڑے غلط اس کی حمایت کرنی پڑے خاندان کی غلط حمایت کرنی پڑے جھوٹ بولنے پڑے ہم کیا کچھ نہیں کرتے اور پھر آپ اگر کوئی کہہ دیتا ہے نا جی آپ کب سے مسلمان ہو گئے ہیں تو آپ اس سے پریشان نہ ہو جب ہمارا حال یہی ہے اور ہماری کرتوت یہی ہے کہ اگر کوئی پادری اپنے کسی عیسائی پیروکار کو لکھ دیتا ہے کہ آپ کب سے مسلمان ہو گئے تو پھر ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے ہمیں اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے لڑائی اور جھگڑے کے اندر جھوٹ بولنے بلکہ اگر کسی کو زخم آ گیا نا کسی کو زخم لگا دیا اب ظاہر ہے کہ جو یہاں کے قوانین ہیں اس کے مطابق پولیس کو کاروائی کرے گی اب پورا خاندان بیٹھ جاتا ہے وکیل صاحب ماشاءاللہ مشورہ دینے کے لیے کافی تیز ہوتے ہیں اور وہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ تو اب کیس بانی جائے اچھا یہ پھر اب ہم چھوٹیں گے کیسے وہ کہتے ہیں لگاؤ اس کو زخم آپ بھی کسی اپنے آدمی کو زخم لگا لو اور کہو کہ دیکھو جی یہ تو برابر کا کیس ہے چلو برابر کا نہ ہو انی بیس کا فرق ہو جائے برابر کے قریب تو پہنچ جائیں پھر جان چھوٹے گی ویسے نہیں چھوٹے گی وکیل صاحب نے پیسے اپنی جیب میں ڈالے اور اس خاندان کو جھوٹ پہ لگا دیا اپنے بندے کو خود زخم کیا ہے اور جا کر عدالت میں پیش ہو گئے ہیں دیکھو جی اس نے مارا ہے تو اس نے بھی مارا تھا اور ہیں ماشاءاللہ سارے کے سارے مسلمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے اور اس کی چوری ثابت ہو جاتی ہے تو ہم اس کا بھی ہاتھ کاٹیں دین اسلام کے اندر نہ کسی کی رعایت ہے بیٹا ہے بھائی ہے اگر کسی نے زیادتی کی ہے تو آپ اس کی کیوں حمایت کرتے ہیں یہ وہ جاہلیت ہے اسبیت ہے جس کو لا الہ الا اللہ نے ختم کیا تھا لیکن ہمارے اندر تو یہ نہ جہلیت ختم ہو سکی نہ یہ اسبیت ختم ہو سکی نہ ہمارے اخلاق درست ہو سکے رسول اکرم کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ سن لیں آپ فرماتے ہیں کم <تصفيق> کذب فن القب اہدی افجور لوگوں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ جھوٹ یہ فسق و فجور کا راستہ دکھاتا ہے اور فسق و فجور آدمی کو جہنم میں لے جاتا ہے ولا ضرجول <قضابا> آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے ساری زندگی کا اس کا جو معاملہ دیکھے جھوٹ کے اوپر مبنی ہوتا ہے تو اللہ تعالی کے ہاں جو رجسٹر ہے نا دفتر ہیں پھر وہاں اس کا نام پتہ کیا لکھا جاتا ہے کزاب کیا لکھا جاتا ہے کزاب الح کم الحی کمبق کے لوگوں سچ بولا کرو فن سیاح سچ یہ نیکی کا راہ دکھاتا ہے اور نیکی انسان کو جنت میں لے جاتی ہے ولا یژال ارجول ارجول کا آدمی سچ بولتا رہتا ہے سچائی کو تلاش کرتا رہتا ہے تو پھر اللہ کے ہاں جو اس کا نام لکھا جاتا ہے وہ کیا لکھا جاتا ہے صدیق آپ میں اور سارے چاہتے ہوں گے کہ قیامت کے دن ہمیں کس نام سے پکارا جائے جو انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ کن کا ہے صدیقین کا قرآن میں آتا ہے نا من کم الزین صدیقین صح سب سے پہلا درجہ انبیاء کا دوسرا درجہ صدیقین کا اور تیسرا درجہ شہدا کا اور چوتھا درجہ و صالحین عام نیک لوگوں کا اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ قیامت کے دن وہ صدیق بن کر اٹھے صدیق بنے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کا کتنا مرتبہ اور مقام ہے میرے بھائی اللہ نے ان کو صدیق کہا صدیق اس لیے کہ ہر معاملے میں سچے ایمان میں سچے معاملات میں سچے کاروبار میں سچے اور کاروبار میں سچے, کاروبار میں سچے بھی تھے پھر اللہ رسوجلال نے بڑی دولت بھی دے دی بڑی دولت دی اللہ کے راستے میں خرچ بھی بڑا کیا ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی تو جو کچھ گھر میں تھا سارے کا سارا اللہ کے راستے میں لٹا دیا اللہ حسلال نے بڑی دولت دی یہ جو ہماری باتیں ہیں نا جی اگر سچ بولیں تو دولت نہیں آتی یہ بات غلط ہے جو اللہ حسلال نے آپ کی قسمت میں لکھو ضرور مل کر رہے گی اور جو نہیں لکھی کتنے جھوٹ بولیں نہیں ملے گی جو اللہ نے آپ کی قسمت میں نہیں لکھا نا ایک ایمان ہی برباد کرنے والی بات ہے جہاں نمی خریدنے والی بات ہے وہ ملے گا نہیں وہ ملے گا نہیں کسی نہ کسی طریقے سے آپ سے چھن جائے گا بھائیو اگر کوئی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن صدیق صدیقون کے ساتھ شامل ہو جائے اس کا نام صدیق بن جائے انبیاء کے بعد جو دوسرا درجہ اس کو مل جائے اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں صدق کو تلاش کرے زبان کو بچائے جھوٹ سے خیانت سے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے آمین واخا ونانا الحمد للہ حضرت جریر بن عبداللہ اللہ باجالی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آپ کے ہاتھ پہ اسلام کی بیعت کی مسلمان ہو گئے تو آپ نے مجھے تین چیزوں کی تلقین کی ایک تو فرمایا کہ نماز کو قائم کرنا ہے دوسرا آپ نے یہ حکم دیا کہ زکوٰۃ ادا کرنے اور تیسری آپ نے یہ شرط لگائی ون نسح مسلم ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنی ہے ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنی ہے یہی صحابی جنہوں نے سنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرتے ہوئے یہ شرط قبول کی کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرنی ہے انہوں نے کیسے عمل کر کے دکھایا خرید و فروخت کے معاملے میں کہ ایک دفعہ اپنے غلام کو بھیجا کہ گھوڑا خرید کر لاؤ گھوڑا خرید کر لاؤ وہ بازار گیا اور دیکھا گھوڑا خریدا پانچ درہم کا پانچ درہم کا گھوڑا خریدا لے آئے زریر بن عبداللہ بشری نے دیکھا کہ گھوڑا تو بہت اچھا ہے گھوڑا بہت اچھا ہے تو اس کی قیمت تو زیادہ چاہیے تھی لیکن پانچ درہم میں یہ جو غلام خرید لایا ہے تو یہ بڑا سستا سودا ہے جب گھوڑے والا بائے بیچنے والا آیا پیسے لینے کے لیے اب یہ سنا ہوا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے کہا کہ ہر مسلمان کی خیر خواہ کرنی ہے داو لگانے کی کوشش نہیں کرنی تو کہنے لگے بھائی بات تو ہماری طے ہوگی ہے آپ کی پانچ درہم کے اوپر لیکن میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا آپ کا یہ آڈر تھا کہ اللہم منصر الاسلام اللہ منسولسلامسلم اللہ من نصر منسرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم